رقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الله اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُسْرِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَوْيَتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْضٌ عَذِيمًا أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها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 اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد صبحناك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم بشرح لي صدري وييسر لي امري بحل عقده من لساني يفقهوا قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه وهنفه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تظنوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا رحیم اللہ رب العزت کی بس رحمت کا ذکر جاری ہے رحمت کی سب سے بڑی جو دلیل ہے گناہوں کی بخشش ہے اور یہ بیان ہوا تھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنے گناہ بخشوانے کے لیے بہت سے اسباب سائل فراہم فرما دیے ہیں جنہیں بروئے کار لا کر اللہ اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کر سکتا ہے اور اپنے گناہ بخشوا سکتا ہے ایک بہت بڑے نفرت کے سبب اور وسیلے کا ذکر جاری تھا وہ ہے شفاعت طل کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے جس کی جو سجو طلب ہر انسان کے اندر موجود ہونی چاہیے ہر شخص اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتے ہوئے اس سب سے مضبوط سہارے کا متلاشی رہے اور اس کی طلب میں پیش پیش رہے تمام قواعد کو اور اصولوں کو اپنانے کی کوشش کرے جن کے نتیجے میں اللہ رب الصر اپنے پیارے حبیب کی شفاعت عا فرما دے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ بات نوٹ کر لیں کہ قیامت کے دن ہر شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے سہارے کا محتاج ہوگا صحیح مسلم کی ایک حدیث اس کی دلیل ہے نبی علیہ و السلام کا ارشاد ہے عبی بن نقاب سے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن پاک ایک لغت اور ایک لہجے سے پڑھنے کی تلقین فرمائی اب جو کہ عرب کے بہت سے قبائل ہیں ہر قبیلے کا اپنا اپنا لہجہ ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی اللہ حق بن علامہ میری امت پر نرمی فرما دیجیے قرآن کی لغات اور لہجات میں اضافہ فرما دیجیے اللہ رزت نے دو لغات عطا فرما دی میں نے پھر عرض کیا کہ میری امت پر نرمی کیجیے اور ان لغات کو بڑھا دیجیے رسرت نے پھر سات لہجے اطاف فرما دی یہ قرآن سات لہجوں میں سے کسی بھی لہجے پر پڑھا جا سکتا ہے یہ بات معاہدے میں کہ اس بان اللہ رضانوں کے دور میں ایک ہی لہجے پر قرآن پاک کو مرتب کر دیا گیا جو آج تک ہمارے پاس موجود ہے باقی لہجات بھی قائم ہیں اور مختلف قرا کے حوالے سے وہ لغات ثابت ہیں پڑھی جا رہی ہیں اللہ رب العزت نے سات لہجات فرما دیے ساتھ ہی ایک خوشخبری بھی دی اللہ کا بےکل ردت مسئلہ کیا میرے حبیب آپ نے بار بار ہم سے تخفیف کا سوال کیا اور ان لہجات کو بڑھانے کی تین بار درخواست کی اب آپ کی ہر درخواست کے بدلے ہم آپ کو ایک ایک سوال ایک ایک دعا کا اختیار دیتے ہیں آپ جو بھی دعا کریں گے وہ قبول کر لیں کہا آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے کیا دعا کی فرمایا کہ اللہ امت تھی اللہ مغفر نے اما دو بار تو یہ دعا کی کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے میری امت کو معاف کر دے وہ امت سالے سال اور تیسری دعا جو ہے اخر تو حال یوم یرغب و فی ہل خل کو ہلیہ ابراہیم تیسری دعا میں نے قیامت کے لیے ذخیرہ کر لی سنبھال لی کہ اس دعا کا حق قیامت کے دن استعمال کروں گا جس دن پوری خلق پوری خلقت میری طرف رجوع کرے گی میری شفاعت کے لیے حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس حدیث سے اندازہ کیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی کیا اہمیت ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور بڑی سے بڑی شخصیت بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کی طرف راضب ہوگی اور رجوع کرے گی یہ ایک ایسا سہارا ہے جس کی طلب ہر بندے کے اندر موجود ہونی چاہیے شفاعت کے اصولوں کو سمجھنا ضروری ہے پہلا اصول یہ ہے کہ شفاعت کون کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا امر اور اس کا اذن ضروری ہے یعنی شفاعت صرف وہ بندہ کر سکے گا جو اللہ کا معذون ہوگا اللہ کا معمور ہوگا جسے شفاعت کرنے کا اللہ امر دے گا کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی کو شفیل یا شافر مقرر نہیں کر سکتا اور یہ وہ حقیقت ہے جو مشرقین مکہ اور مسلمانوں کو آپس میں جدا کرتی ہے بشرقین مکہ نے اپنی مرضی سے شفا مقرر کیے ہا اللہ شفا اللہ جن جن کو بگارتے ہیں وہ اللہ کیا ہمارے سفارشی ہیں اس کی صنعت پیش کرو ان کے سفارشی ہونے کی دلیل پیش کرو دلیل بالکل موجود نہ تھی تو آج اگر کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی کو شاف سمجھے گا سفارش کرنے والا قرار دے گا تو اس میں تشو ہے مشرقی نے مکہ کی خصلت کی وہ بھی اپنی مرضی سے شفا بنا چکے تھے اور اختیار کر چکے تھے تو یہ ضابطہ بڑا اہم ہے کوئی شافر شاف ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کا امر نہ ہو جب تک وہ اللہ کی طرف سے معذون نہ ہو آئے کرسی آپ بار بار پڑھتے ہیں اس میں اسی مضمون کو دوہرایا گیا ہے من مندی یشو اندو ان کون ہے جو اللہ کے دربار میں شافع بن سکے کوئی نہیں سوائے اللہ کے اذن کے سوائے اللہ کے امر کے اللہ تعالی کے امر کے علاوہ کوئی شافع بن ہی نہیں سکتا اور اگر بناؤ گے تو یہ خصلت تو بشرکی نے مکہ کی تھی تو قبول نہ کی گئی اور اللہ کے پیارے پیغمبر نے مستقل علم سے جنگیں جاری رکھی جہاد اور کتا گرم رکھا فرق صرف شفاعت کا تھا نا وہ اپنی مرضی سے شفاعت بنائے بیٹھے تھے اگر یہ مرضی ہم بھی چلائیں گے تو پھر یہ ان کی خصلت کا تشبہ ہوگا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالی جس کو شفاعت کا اذن دے گا جس کو شافے بنائے گا وہ شفاعت بھی اپنی مرضی کی نہیں کر سکیں گے جس کی چاہے سفارش کر دیں ہرگز نہیں وہ صرف ان کی شفاعت کریں گے جن کی اللہ چاہے گا جن کی شفاعت اللہ تعالی کو پسند ہوگی فرمایا بلا یش لمن اللہ شفاعت کرنے والے شفاعت نہیں کر سکیں گے مگر صرف ان بندوں کی جن کی شفاعت میں اللہ راضی ہوگا اللہ جن کی شفاعت چاہے گا ان کی شفاعت کر سکیں گے اور کسی کی نہیں اللہ تعالیٰ کن کی شفاعت چاہے گا یہ حق صرف اہل توحید کا ہے جس پر بے شمار دلائل موجود ہے ایک مشرک شرک کرنے والا قبروں کو پوجنے والا غیر اللہ سے اجتعانہ اور استغاثہ کرنے والا وہ شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اسے حقیب مصطفیٰ علیہ السلام کی شفات نصیب نہیں ہوتی منگ اسد الناص شفایت کا ابو حریرا کا سوال کہ وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے تو رسول اللہ وسلم نے اشاع فرمایا تھا کہ اسعد بن خال صن خطبے ہماری شفاعت قیامت کے دن صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی جو خالص توحید پر قائم تھی جن کے عقیدے میں اور عمل میں شرک کی ملاوٹ نہیں تھی ایک ذرے کے برابر بھی وہ اس شفایت کے مستحق قرار پائیں گے تو یہ تین ضابطے شفاعت کے تعلق سے نمبر ایک کوئی شافع نہیں بن سکتا جب تک اللہ کا امر نہ ہو شفاعت صرف وہ شخص کر سکے گا جو اللہ تعالیٰ کا معذون و معمور ہو اور نمبر دو شفاعت کرنے والا جو اللہ کا معذون ہے اپنی مرضی سے کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا صرف اسی کی شفاعت کرے گا جس کی شفاعت اللہ چاہے گا اور نمبر تین اللہ ربن عزت صرف ان لوگوں کی شفاعت چاہے گا جو خالص توحید پر قائم ہیں جن کا عقیدہ اور عمل ہر قسم کے شرک کے تلبت سے پاک ہو کوئی ملاوٹ نہ ہو ایک ذرہ کے برابر بھی ان قواعد کو سامنے رکھتے ہوئے شفاعت کی طلب کے لیے محنت کیجیے کا ذکر ہم نے کیا تھا جو یہ سفاہد جو ہے ان توحید کے لیے جو موحد تو تھے مگر گناہوں کا انتقام بھی کرتے تھے اس کے لیے شرعی اصطلاح جو ہے الماہد الب گناہ کرنے والا موحد وہ موحد جو گناہوں میں ملوث رہا گناہوں میں مبتلا رہا ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے گناہوں کی سزا دے اور جہنم میں ڈال دے اور اللہ اگر چاہے تو اس کی توحید کی برکت سے اس کے گناہوں کو معافی کر دے اور جنت کا داخلہ عطا فرما دیں یہ دونوں چیزیں پیارے تمبر کی شفاعت کے نتیجے میں عمل میں آئیں گی کچھ گناہ گار وہ ہوں گے جن کے لیے رسول اللہ شفاعت فرمائیں گے کہ ان کو عذاب نہ دیا جائے انہیں اقتدار جنت کا داخلہ عطا کر دیا جائے اور اللہ رب العزت اپنے حبیب کی شفاعت قبول کر لے گا اور عذاب دیے بغیر انہیں جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا کچھ وہ لوگ ہوں گے جو موحد تو ہیں مگر گناہوں کا انتخاب کرتے تھے اور اللہ کی مشیت انہیں عذاب دینا چاہتی ہے اور وہ جہنم میں ڈال دیے جائیں گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے شفاعت فرماتے رہیں گے یا اللہ ان کو جہنم سے نکال دے اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول کر کے انہیں پھر بالآخر جہنم سے نکال دیا جائے گا اور جنت کا داخلہ عطا کر دیا جائے گا یہ دونوں شفایت ہیں انتہائی اہمیت کی حامل ہے ایک انسان کو ان شفاعتوں کی طلب کے لیے مستقل محنت کرنی ہے اور وہ محنت کیا ہے ان تمام ضوابط کو قبول کرنا آج بھی ایسے شرک کرنے والے موجود ہیں جو اپنی مرضی سے قبر والوں کو مزار والوں کو شاف سمجھتے اور قرار دیتے ہیں یہ شریعت سے بغاوت ہے اور شفاعت کے ضوابط کے خلاف ہے مشین مکہ کا عمل ہے جو قطع قابل قبول نہیں ان تمام قواعد کو ملحوظ رکھتے ہوئے عقیدہ شفاعت پر ایمان لانا ضروری ہے اور پھر اس کے حصول کے لیے محنت ضروری ہے اور وہ محنت یہی ہے کہ توحید کو سمجھا جائے اور توحید کو اپنایا جائے اور نفیت میں حصباد عقیدہ توحید پر قائم رہا جائے ہر محمود بادل کی نفی ہو اور انکار ہو اور ایک اللہ کی توحید کا اترار ہو ضابطے پر پوری توجہ اور بسیحت کے ساتھ قائم ہو اور ساتھ ساتھ نبی اسلام کی شفاعت کی طلب کی جوستجو ہو دعائیں کی جائیں کہ روز قیامت اپنے پیارے پیغمبر کو ہمارا شافے بنا دے ان کی شفاعت ہمارے حق میں قبول فرما رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامات بھی دی ہیں ایک بندہ اگر اللہ کے پیارے جغمبر کے لیے وسیلے کی دعا کرتا ہے آج محمد وسیلہ جو اذان کے بعد دعا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ تھا فرما دے یہ وسیلہ کیا ہے روز قیامت اللہ کا ترم ایسا قرب جو کسی اور بندے کو حاصل نہیں ہوگا وہ صرف محمد الرسود اللہ, اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا کس وسیلے کی دعا کی جائے یا پھر وسیلے کا دوسرا معنی شفاعت کبرہ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کی جائے اللہ تعالیٰ سے شفاعت اللہ کے پیارے پہ فرمائیں گے کہ بندوں کا حساب و کتاب شروع کر دیا جائے اور آپ کی شواعت پر ہمار حساب و کتاب کے لیے آئے گا اور حساب و کتاب شروع ہوگا ورنہ اس سے قبل میدان محشر میں سدیاں گزر جائیں گے حساب و کتاب نہیں ہوگا نفسی نفسی کی آوازیں آ رہی ہوں گی اور ایک حبہام کی کیفیت ہوگی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہو میرا حساب و کتاب کیسا ہو خوف کا یہ عالم ہوگا آپ نے سنا ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف رجوع فرمائے گی تو شفات قبرا یہ وسیلہ ہے ہر اذان کے بعد یہ دعا بڑی جائے تو نبی اسلام کے فرمانے کے حلت میں ہو شفاط ہی عمر دیا ایسے بندے کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت حلال ہو جائے گی اسی طرح ایک حدیث میں صبح اور شام کے ازکار میں دس بار نبی رسلام پر درود پڑھنا جو شخص صبح کو دس بار اللہ کے پیارے پہ پر درود پڑھے گا اور شام کو بھی دس بار فرمایا کہ حل شفہرا شفاعتی یوم بندے کے لیے بھی میری شفاعت واجب ہو جائے گی میں ایسے انسان کی ضرور شفاعت کروں گا یہ راستے بھی ہمیں لیے گئے اور یہ سارا دلیل ہے ہاد کائنات کی وسرت رحمت کا کہ کس قدر اپنے بندوں کی بخش کا انتظام فرما رکھا ہے اور کیسے کیسے وسائل مفر فرما رکھے ہیں جتنے بروئے کار لا کر انسان اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو سکتا ہے رو بے شفاعت کی اور بھی صورتیں موجود ہیں جیسا کہ ہم نے بیان کیا اس امت کے سارے اس امت کے صدیقین اور نیک لوگ شفاعت کریں گے اور بڑی وسیع شفاعت ہوگی ایک سالے بندے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یو دنتا تھا بے شفاط رج المت ہے اکثر امن بنی زمین ہے کہ اللہ تعالی میری امت کے ایک شخص کی شفاعت کی برکت سے بنو زمین قبیلے کی تعداد سے بڑھ کر لوگوں کو جنت کا داخلہ ادا فرمائے گا یہ ایک سارے انسان کی شفاعت اصل شاخ روز محشر محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کی شفاعت سے کتنے افراد امت کو جنت کا داخلہ ملے گا یہ تو آپ کے ایک امتی کی شفاعت کا عالم ہے کہ بنو زمین قبیلے کی تعداد سے بڑھ کر اللہ تر اس بندے کی شفاش سے لوگوں کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے کیا. عبد الرحمن بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے صحابی اور آپ کے آخری دور میں یہ اپنے قبیلے کے ساتھ آئے تھے اور اسلام قبول مول کیا تھا ایک دن نبیر اسلام سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کا مول کا سلیمان آپ اللہ تعالی سے دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلیمان اسلام کی ایسی بادشاہت وہ بھی تو نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے جبکہ آپ کی زندگی اور آپ کے ماننے والوں کی زندگی بڑی فبر و خانہ کا شکار ہے تو آپ کی ایسی بادشاہت طلب کر لیجی. اللہ آپ کی دعا قبول کرے گا یہ جی تنگی کے دن ختم ہو جائیں گے فقر و خادہ کا خاتمہ ہو جائے گا رسول اللہ سم نے شا فرمایا ان اللہ اعطانی افضل علی تھا سلیمان اللہ نے جو مجھے دیا ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے کئی افضل اور اللہ نے کیا دیا شفاعت کا حق جو اپنی امت کے گناگار بندوں پر استعمال کروں گا شفاعت کا بھائی نہ تو لیکن ماں کا میری امت ہی لاش یہ حق ہر اس شخص کو حاصل ہوگا جس نے شرک نہ کیا ہو جو توحید پر قائم رہا ہو اور توحید پر مرا ہو اسے یہ حق نصیب ہو جائے گا فرمایا کہ یہ نعمت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہ سے افضل وہ انہیں جنوں پر انسانوں پر درندوں پرندوں پر، چرندوں پر شفاعت دی گئی بادشاہت دی گئی زمین کے خزانے کھول دیے گئے لیکن وہ تو ساری دنیاوی زندگی کی بکا کے لیے تھا اس کی منفعت دنیا پر محدود تھی اور یہ بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے جاتے ہی ختم ہو گئے لیکن جو فضیرت مجھے حاصل ہے شفاعت کی کہ قیامت کے دن قائم ہوگی اپنی امت کی شفاعت کر کے ان کی بخش کا انتظام کروں گا اللہ تعالی کے امر سے اور یہ مقام سلمان السلام کی بادشاہت سے کئی افضل یہ قائدہ ذہن میں رکھو یہ شفاعت صرف ان لوگوں کو نصیب ہوگی جن کے عمل میں عقیدے میں ایک ذرہ کے برابر بھی شرک نہ ہو شرک رہے دواف کروا لے اگر اللہ تعالیٰ سے انجام لے ایک ذرہ شرک نہ لے کر ان کے لیے کوئی بخشش نہیں کوئی شفاعت نہیں وبار عر اپنے پیارے حبیب کی شفاعت کے ساتھ ساتھ اس امت کے صالحین کو بھی شفاعت کے لیے کھڑا کرے گا بڑی ان کی تعداد ہوگی اور ان کی شفاعت اللہ قبول کر کے امت کے بے شمار افراد کو جنت کا داخلہ عطا دا فرمائے گا بسری کا ایک کال ہے بڑا عظیم اسی عزیز کی روشنی میں کش تک سے رو میرا سال نیک لوگوں سے خوب محبت کرو نیک لوگوں کی دوستی اختیار کرو اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کرو جس کا ایک صلا یہ ہے کہ قدار عزت عمل کے دن کی شفاعت آپ کو عطا فرما دے گی چن چن پہ جو ہیں نیک لوگ ہیں ان سے رابطہ رکھو ان کی دوستی اختیار کرو تاکہ یہ دوستی آخرت میں ان کی شفاعت پر منتج ہو سکے امت کے سالحین بھی نبی حدیث ہے ایک شہید انسان کے لیے اللہ کے یہاں چھ اعزاز ہیں ان میں سے آخری اعزاز آپ نے بیان کیا شفا وفی سفری من اقارے بھی اللہ شہید کو کھڑا کرے گا لائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ اپنے اقارب رشتہ دار اور عزیز ان میں سے ستر افراد کی شواعت کر دو میں قبول کر دو تو شہید اپنے اقارے میں سے ستر افراد کی شفاعت کرے گا اور اللہ اس کی شفاعت قبول کر کے ان کی بخش کا آڈر جاری کر دے گا نبیر اسلام کی حدیث سے وعدے ہوتا ہے کہ قیامت کے دن پرانے پاک کو بھی بطور شافع لایا جائے گا حدیث کے الفاظ ہیں اخرا القرآن ہے فی الحا ہو جی یومروم شفیع قرآن پڑھا کر قرآن کے کے دن اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتا ہوا آئے گا تو قرآن بھی شافع ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کے بارے میں اپنی کتابیں مقدس کی شفاعت بھی قبول فرمائے گا بلکہ قرآن پاک کی پیر صورت ان کی شفاعت میں بڑی کبھی قسم کی تاثیر ہے جسے سورہ ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے سورت الفل قرآن سراطون آیا قرآن کی ایک سورت ہے جس کی تیس آیتیں یہ سورت قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی اور اس وقت تک سفارش کرتی رہے گی جب تک اللہ تعالی سفارش کو قبول کر کے اس بندے کے جنتی ہونے کا فیصلہ نہ فرماتی یہ سورت اس وقت تک شفاعت کرتی رہے گی جب تک بندے کو جنت میں داخل نہ کرواتے اسی طرح سورہ بقرہ ہے اور سورہ علی عمران ہے فرمائے کہ زہر یہ دو سورت قرآن کا نور ہے قرآن کا نور اور یہ دونوں صورت اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کریں گی کب جب نندا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا حساب و کتاب کے لیے یہ دونوں صورت بڑی تیزی سے پرواز کرتی ہوئے آئیں گی ایک حدیث میں ان کی پرواز کی تیزی کو بادلوں کی پرواز سے تشریح دی گئی جیسے بازل چلتے ہیں اور دوڑتے ہیں اس طرح یہ دو صورتیں دوڑتی آئیں گی اور اس بندے کی سفارش کے لیے پہنچ جائیں گے اور ایک اور حدیث میں ان صورتوں کی تیزی کو پرندوں کے جھونٹ کی تیزی تصویر دی گئی جیسے پرندے تیزی سے پرواز کرتے ہیں اور اپنے گاسوں میں لوٹنے کے لیے مہ میں پرواز ہوتے ہیں اس طرح یہ دو صورتیں بھی بڑی تیزی سے پرواز کرتی ہوئیں گی اللہ تعالیٰ کی عدالت میں آ کر کھڑی ہو جائیں گی جہاں بندے کا حسابوں کتاب جاری ہوگا حدیث کے الفاظ بہت بڑی بشارت ہے یہ دونوں جھگڑا کریں گے الجنہ یہ دونوں صورت اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے اللہ تعالی سے جھگڑا کریں گے اس وقت تک کرتی رہے گی جب تک اللہ رزت اس بندے کا حساب و کتاب معقوف کر کے اس کے جنت کے داخلے کا آڈر نہ فرماتے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بسی رحمت کے مظاہر میں سے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو بھی روبے قیامت شفاعت کے لیے کھڑا کرے گا اور قرآن تو کلام الرحمان مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلان ہے اللہ کی صحت اس کی شفاعت کیسے رد ہو سکتی ہے تو اس شفاط کی طلب کی جس ہو اس کے کے ساتھ تعلق قرآن کی تلاوت اور جراث قرآن پر عمل کرنا اور قرآن فاہمی کی کوشش کرنا بہت ضروری قرار پاتا ہے اسی طرح بیامت کی ایک شفاعت اور ہے اور وہ بچوں کی اپنے والدین کے لیے اگر کسی شخص کے بچے بچپن میں فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے دن ان بچوں کو کھڑا کرے گا والدین کے شافے کے طور پر اور وہ بچے اپنے والدین کے دامن کو پکڑ لیں گے کیونکہ بچے تو معصوم ہیں جنہیں جنمت کا داخلہ دیا جائے گا نبیل اسلام کی دو حدیثیں اس کی دلیل ہیں دونوں مسلم رحمت میں ہیں ایک حدیث میں رسول اللہ سب کا فرمان ہے بلکہ چھوٹا سا قصہ ہے ایک صحابی نبی علیہ السلام کی مجلس میں جب بھی آزاد اپنے چھوٹے سے بچے کو ساتھ لاتا اس کے راوی ہے قرآن عیاس رضی اللہ عنہ ماتحب کو لکھن تمہیں بچے سے بہت ہی محبت ارض کیا کہ جی ہے اگلے چند دن نبی رسدان نے نوٹ کیا کہ وہ شخص حاضر نہیں ہو رہا غائب ہو چکا ہے آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ ماں ہو گیا فلان فلان شخص کہاں کیا وہ کیوں نہیں آ رہا دکھائی نہیں دے رہا عرض کیا کہ ماتحب نے اس کا بیٹا فوت ہو گیا جس بچے سے محبت تھی پیار تھا وہ فوت ہو گیا ہو سکتا ہے بڑھا لیا اور کہ تو اللہ من تجھے اس بات کی خوشی نہیں ہے کہ جب کی آمر ہوگی. تو جنت کے جس دروازے کے پاس جائے گا اپنے بیٹے کو اپنا منتظر پائے گا تیرا بیٹا کھڑا ہو کر انتظار کر رہا ہوگا اور دوسری حدیث میں رسول اللہ صاحب نے فرمایا آپ نے صحابی کے کپڑے کو دامن کو پکڑ لیا اور فرمایا کہ جس طرح میں نے تمہارے دامن کو پکڑا ہے اس طرح وہ بیٹا اپنے باپ کو اپنی ماں کو پکڑ لے کر اور چھوڑے گا نہیں جب تک اللہ رعزت دونوں کے جنت کے داخلے کا فیصلہ نہ فرمائی اس کے لیے ضروری ہے اگر کسی کو صدمہ لائق ہو تو اس پر صبر کریں جلدا فراہ نہ کریں ایسی آبادی اور پکارے نہ پکارے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث ہو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بے وقت کی موت مارا گیا جس کا معنی ہے کہ اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر رہا تجھے معلوم نہ اس کا وقت کیا تھا اللہ کو معلوم نہیں تھا نحر نہیں یہ اللہ کے فیصلے ہیں اللہ کی تقدیر کے فیصلے تقدیر میں لکھے ہوئے تو ان پر راضی رہ اللہ کے لدا پر راضی رہ اس فیصلے کو قبول کر یہ قبول کرنا اللہ کی رضا کا باعث ہوگا نبی رسلام کی حدیث عدیت کہ فرشتے ایک بچے کی روح قبض کرتے ہیں اللہ تعالی کے مرض لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ بارہ داغتی میرے بندے کے بیٹے کو چھین لائے ہو جی ہاں تو بس تم سورف آ رہی یہ میرے بندے کے دل کا ٹکڑا تھا اس کے دل کا سمر چھین لائے ہو جی ہاں تو بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا فرشت کہتے ہیں کہ یقر وہ تری حمد بیان کر رہے تری پر راضی رہنے کی باتیں کر اللہ تعالی فرماتے ابن اللہ پھر جنت اس کا جنت میں گھر بنا دو نام پید حمد کا گھر ہے اللہ کی تعریف اور اس کی سنا کا گھر ہے تو یقیناً ایسے بچے بھی قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت کریں گے کہ شفاعت کی بہت سی صورتیں جو خان کے کائنات کی وسعد رحمت کی ترین کہ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے نندر کی بخشش کی تدبیریں فرماتا ہے اور بخش کے مسائل اور اسباب فراہم کرتا ہے ان تمام اسباب کو بروئے کار لایا جائے کیونکہ شفاعت کا سہارا قیامت کا بہت بڑا سہارا ہے بڑا کمی سہارا ہے جس کے لیے دعائیں بھی ہوں ان ضوابط کو اپنایا بھی جائے جو ضوابط ان تمام اقسام کے حق کا حصول آسان بنا سکتے ہیں اور جو قواعد ان تمام اسباب کی اثا جو ہے اسے آسان بنا سکتے ہیں یاد رکھو شفاعت کا کوئی قاعدہ اپنا بنائے ہوا کام سے قبول نہیں ہوگا ادب سے یہی باتیں ہوتی ہیں فلاں شافے اور فلاں شافے تو با پردہ اور کسی مزار پہ جاتی ہے تو بازار کے جو مجاور ہیں وہ چہرہ کھروانے کی کوشش کرتے ہیں ان کی نظروں میں ان کے دلوں میں خباست ہوتی ہے کہ اپنا نقاب ہٹاؤ تاکہ حضرت آپ کو دیکھ لیں پہچان لیں اور آپ کی لیامت میں سفارش کر سکیں یہ بے حیائی کے مراکز یہ قاعدے خود ساختہ ہیں کتاب و سننے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ کے پہرے میں عمر کی شفات کے لیے آپ کی شان پسیدہ کہنا اس کے لیے کوئی شرع دلیل نہیں ہے کے پیارے میں اوپر کی شفاعت کے لیے آپ کے بناد کی محفل منعقد کرنا اس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے امام الانبیاء جو خود شافی ہوگی آپ نے خود وہ قواعد بیان کیے کہ میں کس کی شفاعت کروں گا اور کس کی شفاعت نہیں کروں گا اس قیمتی توحفے کو اپنی خود ساختہ اغراض پر سایا کرنے کی کوشش نہ کیجیے ان قواعد کو بروکار لائیے جن کے نتیجے میں تار و اپنے حبیب کی ہے اللہ فرما دے گزرے حتیٰ کہ آخری حق آئے تو تیری توحید پر آئے زبانوں پر میری توحید کی گواہی ہو ایک پورے فاہم کے ساتھ اور سنچے اعتراف کے ساتھ تیری محبت دلوں میں بھری ہو تیرے حبیب کی محبت دلوں میں بھری ہو اور پوری زندگی تیرے اور حساد میں گزر جائے یہ وہ ساتھتے ہیں جن کے نتیجے میں شفایت حاصل ہو سکتی ہے